کے لیے سب سے پہلا مسئلہ لا الہ الا اللہ محمد رسول کے سیکھنے کا ہے اللہ صالہ نے ہر ایک کو ایک دل دیا دو دل کسی کو لے لیا چاہے بادشاہ ہو چاہے فخیر ہو چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو ہر ایک کے پاس ایک دل ہے اور ہر ایک کو ایک بدل دیا دو بدن کسی کو نہیں دیا پوری دنیا میں ہر انسان کو ایک, ایک بدل اور ایک دل دیا ہے الماء جئوا طاروا ككوا اشهد الله اله الا الله و اشهد لا محمد رسول لا اله الا الله کو اپنے دل میں اللہ نے قرآن میں جو نظام عطا دیا وہ لا اللہ سے دلوں میں لا پورا قرآن انسان قرآن کے لیے اترا ہے پورے قرآن کو ایسے ہیں تو اور محمد کے وہ دل کے اندر اس کا میں ہے پہلے ان کے اوپر قہد سالے بھی خوف سے ایمان لیا اور اتنے قہض سالے چالیس ہاتھ کا قد والا پتے بھی کھا لیا درختوں کے اور جانور بھی کھا لیا جو زمین پر چلتے تھے پھر بھوک سما مرنے کا وقت ہونے لگا اور بہت غیر ساری بڑے اب آئے حضل اسلام اپنے نبی کے پاس اور کہنے لگے اب ہمیں کوئی علاج ہو ہے نہیں تو ہم مر جائیں گے بھوک سے ہماری زمینوں میں پیدا ہونا بند ہو گیا حل سلام میں اللہ تعالی کے بارگاہ میں کیا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے ابھی آیا اب اسے کیا تھا تو اللہ تعالی نے علاج میلا قوم سو بولے کم مارکم بولا سا سب اللہ ہے میرے قوم تو استغفار کرو پہلے جو تم نے گنا کیے اب بتوں کو پولا اور توبہ کرو کہ اب اللہ کی طرف رخ توبہ کہتے ہیں رخ کے بدل لینا آج مسلمان بھی توبہ نہیں کرتا استغفار تو کرتا ہے توبہ نہیں کرتا کہ برادری کے طریقوں سے ماحول طریق کے طریقوں سے میں بسائے کا طریقوں کی طرح بدل جائے یہ توبہ ہے صوبہ سوب اصل میں سوا قرآن اصل جو ہے وہ توبا ہے جی بھی جب ایت اللہ پہ جاتے ہیں استفار کرتے ہیں توبہ کر کے لے آتے ہیں آ کر کے پھر اسی طرح کماتے ہیں اور پھر اسی طرح برادری کے طریقوں پر شادی کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اور توبہ لے کرتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں نمازوں کے بعد لیکن توبہ والی دعا نے کہ جو ہم سے اللہ کے لافرمانی چھوڑا لے وہ نماز ہے نماز کی صفت بیان کی اللہ نے ان سلاح طلحہ ان پاشا کر والا ذکر اللہ ہے اکبر نماز وہ ہے جو تمہیں برائی یا سرو لے تمام نظام مسا دیا کیونکہ نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے والا ذکر اللہ ہے مگر ہمارے دلوں میں اللہ کے ذکر کی وہ عظمت نہیں جو مان کی ہے اور جو برادری کی ہے برادری سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں تو جب ہے علاج بتایا کون نے کہا یہ نہیں ہم کر سکتے کہ ہم سارے خدا کے پرست چھوڑ کر ایک خدا کے بانگ تم جانو اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغوں میں ایک تدبیر ڈالی جو جس میں ان کی ہلاکت تھی اور انہوں نے کہا ایک وقت بھیجو بیس اللہ پر جا کے دعا نہ چھوڑو اس لیے کو وقت بنایا جو ہزر موت سے چلا سیوں جگہ ہے وہاں رہتے دیا خوم سے چلا اور ویسے پہ پہنچا اور لوگ آؤں تو تین بادل آئے آسمان پر کیونکہ باہر سے آسلے ایک سفید دوسرے لال تیسرے کالا اور اشارہ ہے کون سا آدل اپنے قوم پر اور اپنے منگ پر مرسوانا چاہتے ہیں انہوں نے مشورہ کیا نا بھائی سفیر نے کہا پال لال میں کہاں پال پالے تو کالے بادل میں تو انہوں نے اشورہ دیا قرآن میں ہے یہ بادل ہمارے قوم پر بڑھ جائے اور اس بادل میں اللہ تعالی نے ہا بھر رکھی ہے جو وہ بادل چلا ہے اس قوم کے اوپر تمہاں جا اس نے چھوڑ کے جس ہوا نے چالیس سات کے کوت والوں کو رہے تھے منہ شبد ملنا کھو ہم سے زیادہ شاخت اور کون ہے یہ ہا ہے تم سے زیادہ شاخت اس ہا نے اڑایا اور پہاڑوں سے ٹکرا کر ایسا مارا جیسے کھجور کے لمبے لمبے چلے پڑتے ہیں اسی کو قرآن میں سر سر آتے سخرا سب علیہ مسلمان خومن فصل فی ہا سر ہا کل آزاد نخل ہاریا ہمیں چلے جس ہوا نے ان کو زمین سے اکھاڑا پہاڑوں سے ٹکرا ٹکرا کر ایسا مارا یوں پڑے سے یہ جی کھجور کے بڑے بڑے سنے پڑے ہوتا کیوں کہ لمبائی میں ان سے تشبو لے اللہ سال آج ہاں بھی ریاست اتنے بارش دیتے ہیں کہ کھیت بہ جیسے ہیں اور گاؤں بہ جاتے ہیں وہ یہ ایسی دیتے ہیں کہ پیداوار نہیں ہوتے دکھلا رہے اپنا نظام کہ اب تمہیں تباہ کرنا یہ توبہ شیصان نے کرنے دینا تھا نماز پڑھ کے دے جی توبہ ہونے کی توازی سے آزاد کر دے اور ماحول کو دیکھ کے نہ چلے اور مول کو دیکھ کے نہ چلے اللہ کے حکم کو دیکھ کر چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھ کر چلے برادری دشمن ہے جو نوی کے طریقوں سے اپنے شریقوں کے در لا رہے بھی بچے دشمن ہیں قرآن میں بھی بچوں کو دشمن بتا مگر سب کہنے جو دور دینے والے اور دین پر چلنے والے ہیں برد انہیں یہ دنیا کے رنگوں میں اور دنیا کے طریقوں پہ چلتے ہیں وہ دشمن قرآن میں فرما یا یہ الذین دینا ان نمینہ دعا دیکھو وہ اولاد دیکھو ادوکھ وہ ضرور ہو وہ انصاف ہو تصفرو انصاف ہو اور تسفر ہو اے ایمان والوں بہت شوق ہے بی بچے اور ان کے دشمن ہے بچ کے رہنا ہل کی رائے پہلے چلنا اور آج سب کے ساتھ اپنے جوان بچوں کے اور اپنے بیویوں کے مشوروں پہ چلتے ہیں ابھی نبی کے طریقوں سے نہ شادی کرنا دیں نہ مکان بنانے دیں نہ کپڑے پہننے دیں کوئی کام بھی وہ نبی کے طریقے پر نہیں کرنے دیتے اور یہ قصے پر ہی ہے تو جلد مکہ مکرمہ میں حکم آ گیا کہ یہاں سے ہجرت کرو صحابہ اپنے گھروں کو مکانوں کو مالوں کو چھوڑ چھوڑ کر تو ایک شخصی بھی بچوں نے جو مالدار تھا کہا کہ ہدیت تو کرنے ہیں مگر یہ لوگوں میں جو تمہارا قرض چڑھا رہا ہے یہ پہلے رسول کر لو ہاں یہاں کریںت کرنے میں وہ ایک سال پیچھے رہ گئے اور صاحب ہجرت کر گئے یہ ایک سال کے بعد گئے ہجرت کر کے جب مدر منوانے میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا ہاں کہ جو میرے سے پہلے ایک سال پہلے آئے ہیں ان کے فضائل میں اللہ نے بہت سی حیثیت سے طریقے سیکھ لے اور بہت سا قرآن سیکھ لیا جو ان کو غصہ آیا کہ میرے بچوں نے مجھے پیچھے کر دیا تو ارادہ کیا اپنے بھی بچوں کو پوری سزا دوں اس پر یہ ایسا ہے کیا تمہیں معاف کرتے ہیں لیکن آئندہ اپنے بھی بچوں کے کہنے بھی نہیں چلنا مگر بھی بچوں سب بوری بچے گا جو دین کا دائی بنے گا ہمیں بھی بچے ایسے دشمن ہیں ہاں کہ وہ اسے سبلی جانے سے بھی ڈاکٹر اور یہ مال کا جو زیادہ کاروبار کر لیتے ہیں فیکٹری لگا لیتے ہیں ان کو جب اللہ کے راہ نکلنا ان کو سب سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے و أم مال رافت حدیث میں آیا ان لا کل امه الفتنہ المال حرم امت کو ایک hazardous چیز دی گئی اور میری امت کو مال شاذوان او مال لو کرھا مال ہر ابجنے بننے مال آ رہا کارخانے لگ رہے جے? اب یہ سب لے جا سکتا ہے دنیا ہلو تلخا دنیا بڑی میٹھی ہے اور بڑی سر سرد ہے مستقل فکم فی آ اور اللہ تعالہ تمہیں دنیا دے گا بھیا قہ کا سامنا اور امتحان لے گا کہ اب اللہ کے حکم پہ کس طرح چلتے ہو اور نبی کے طریقوں پر کیسے چلتے ہو امتحان لے گا زیادہ اس امتحان میں وہ کامیاب ہوگا جو اس پر عمل کرے وستخل الدنیا وستخل نشان دنیا سے محبت نہ کرو اور سے محبت نہ کرو وہ کامیاب ہو جائے گا اور جو مار سے محبت کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا زمین سے محبت کرے گا کامیاب نہیں ہوگا کھیتیوں سے محبت کرے گا کامیاب نہیں ہوگا کامیاب وہی وہ ہوگا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرے بلام ہو اشبد ہوبل جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ سے سب سے زیادہ محبت اللہ تعالی سے کرتے ہیں کمزور ہوتا جارہا اور ہمیں اس کے خبر لیں اور اس کے وجہ سے ہزار آ رہا کیونکہ ہم نے دن پھیلانا چھوڑ دیا حضیث پاک میں حضور پاک ہے وہ لذی لفسی بےد ہی لتا مر مارو وہ اولا یو شکھلو تم متون ہو پلا یا سداول کسم ہے اس دے جس کے قبضے میری جان ہے تو دین پھیلاتے رہو اور باسر کو مٹاتے رہو برائیوں سے روکتے رہو اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا اور پھر تم دعائیں گے اور دعا سے وہ آزاد نہیں ہٹے گا منقان اللہ, اللہ مخلص جو اخلاص کے ساتھ لا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے وہ جنتی ہو گیا صحابا نے پوچھا مما اخلاص آیا تھا اس کلمہ کا اخلاص کیا ہے آپ نے سامان انسارے تو ہو ان ہمارے ملنا کہ یہ کلمہ اس کو سمان غلط کاموں سے روک دیں اور کلمہ گناہوں سے روک دیں ہمارا کلمہ آج اجلاس کرنے حدیث میں آیا حدیث پاک میں کل پاؤ میں صاحب کو بے حق رہا یہ کلمہ دنیا ہی میں نف دے گا ہر کام کرا دے گا اور تکلیف عذاب اذاب کو ہٹا دے گا جب تک اس کل کے عزمت دل میں رہے گی اور جب کل کے عزمت نکل جائے گے اور دنیا کے عزمت آ جائے گے اور مساج مال بلڈنگوں کے چیزوں کے عزمسا جائے گے. پھر یہ کلمہ دنیا میں اسے نفع نہیں دے گا اور اس سے کرنے اٹھائے گا پھر اللہ کے فتنہ اور عذاب آئے گا مجھ سے کھالو ماں استقفا فہیا فلا اللہ فلای ان کر لوگوں کو دیکھے گا گناہ کر رہے ہیں گھر میں بھی باہر بھی بازاروں میں مگر یہ روکے گا نہیں بلاؤں سے تو اس لیے کہتے ہیں میرے دوستوں اس کلبے کو پھیلانے دنیا کے اندر ہر ایک کا کام ہے ہر ایک اس کا دائی ہے کیونکہ قرآن میں نے بتا دیا کہ اے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دے اپنی امر سے کہ میرا کام جو ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے اور میری امت کا جو بھی میرے اوپر ایمان لائے چاہ تاجر ہو یا کاشکار ہو یا غریب ہو یا امیر ہو ہر ایک کا کام یہی ہے اگر یہ کام نہیں کرے گے تو دنیا میں شرک بڑھ جائے گا اور باسل بڑھ جائے گا اور پھر باسل کے حکومت اوپر آ جائے گی اس لیے کہتے ہیں کہ لال باسل کو ہٹائے گی اور حق کو لائے گی اور آنے بلحقال ہو فیصلہ ہو جائے وزا وزا الواسل. فن الواسل بہو. جب حق کی محنت ہوتی ہے تو باسل, ہاں, اور سا چلے ہے. اور جب حق میں محنت محنت چھوڑ دیتے ہیں تو باسل شیطان کا برسہ سے چلا جاتا ہے تو اس لیے کہتے ہیں سب کے سب اس بات پر تیار ہو جاؤ کہ ہاں اللہ کا دل لے کر نہ دنیا میں پھیلائیں اور ہاں اپنے بی بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے راہ میں جائیں اور اپنے مالوں کو ہاں بلو میں نہیں لگائے شادیوں میں نہیں لگائے اللہ کے راہ میں لگائیں دنیا میں شہر سو کیا آ جائے جنت بن جائے گی بولو کون کون کون تیار ہیں پوری زندگی اور سال کے لیے آج, آج مطالبہ نہیں اچھا نام نہیں لکھ لکھے بھائی تشریف رکھیں بھائی تشریف رکھیں اعلانات ہوں گے توجہ سے بیگ میں جیسے اعلان ہو اس پرامر کریں تشریف رکھیں جی تھوڑا ایک دو منٹ ہوں گے اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کے شاندار آڈیو کیسٹ اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے ناد تقریر قرا اور استعمال کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ اسلامک آڈیو کیسٹ اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر دو سو اکتیس بستی نظام الدین نئی دلّی تیرہ Ti you ti